کنیکٹ پورے اندر گنگا ہے خاص آپ کار اس خاص کے ایک بنگلے کے اندر یہ مینداد جڑی ہے کتھو آ رہی ہے کورت فکریں حکیمہ اب کاس طاقتیں ذکر کلیما اب جاؤ ا دلو ای بار داتے او زکیس ای فنون و جاتے او ذکیس گرمی گفتار داری اب تو نیس شولا کردار داری اب تو نیس کی ہوا فیضل بہاور فطر تس فطر تل پر بگاورے فطرت یعنی اس کو لے گیا نا مطلب یہ گیا کہ مٹیریلسٹ جو ہے یہ لا اس سے اوپر ہے اس کا سرکشمہ ان تمام چیزوں کا زندگانیں چیز کانے گہرست او امینی سے تم دیگر پھر آگیا نہیں تب روشن مرد حق رات آبرو خدمت ہل کے خدار مکسود خدمت رسم رہے سیون مریس مل میں خدمت ہاں ہاں ہاں واہ واہ واہ اسی طرح سے پھر وہی آ گیا اپنا اشتراک اس کی جو ہے بڑے زور سے آئی ہے اصل میں درمیان میں یہ وہ جو ان کا ہے نا مٹیریلسٹک کنسپٹ اپلائی اشتراکیت کا اس کو کنٹریڈکٹ کیا ہے اس نے درمیان میں لا کے اگر ایک مصرا اوپر یا ایک تاریخی انسان کے جسم کی پیدا کر رہا ہے جسم کی میری इधर یہاں سے یہ لے آتا ہے ادھر سے گریز کو تو بات चलती ہو جاتی بات یوں صرف آگے چلتی ہے ہم چنا ای باغو خا کرو کشت باغو راگو کاگو خش ایسے می گوئی متا ما مرد نادا اوا مل کے خدا حق ارض خود دانی بس شرح آیا ہے رو ہاں یہ اگر تفاظ نہیں تو اور کیا ہے پتاب ہے ابل آدم دل ب ابلیسی لحاظ من زبلیسی ندیم جو ساری ابلیسیت ہے اس کو اپنی ملک قرار دینا کس امانت را بکار خود نا اے آ کو ملک کے حق با حق کو اس وقت ہے وہ کہ جو خدا کی ملک کو خدا سے سپرد کر گردئی چیزیں کے از آنے تو وہ چیزیں تو اٹھا کے لے گیا ہے جو تیری نہیں تھی تیری ملکیت نہیں تھی داغم از کارے کے شایا نے تو نیسٹ یہ تیرا نے تھا یہ کام چور دیا پوتڑا ڈاکو دے دی چیز جہی ہے لے گیا مانت رکھی ہوئی ہے میرے پیو بھی ہے تلے گھر تماشی صاحب می سز اگر واقعی تیری ملکیت میں ہوتا وہ تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ پہلے دن جو کہتے زمین ہمیں جرات میں لی تر پہلے پیوں کسی کو ملیا نہیں اس نے نہ یہ خریدی تھی کسی کے پاس سے نہ کسی سے جیراس میں ملی وہ تو پہلا اس کا ہے مالک تو. اس کے حق ملکیت کو جائز ثابت کرو تو آگے جو چلے گا پھر حق ملکیت سائز ہوگا یہ ہے وہ چیز گار تو باسی شاید ایک شہر بیس ہزار اگر تو واقعی مالک ہوتا کسی چیز کا تو پھر تو یہ بات تمہیں زیب دیتی تھی ورنہ راشی خود بگو کی مل کے یز نہ رہ بز نہ باز دے خیش بے کشائی گرے زیر گردوں فقر و مسکینی چراغ کیوں ہے ایک دوسرے میں جواب دیا ہے اس لیے کہ آ کے اب مولاس نیگ ہوئی دماس بتا رہاگ بندہ کب آب ول بیرو نجست شیشہ اے خدرا بٹنگے خود سے یہ بھی نہیں کہا کہ پتھر کو شیشے مارا اپنا شیشہ جا کے خود پتھر پہ مارے بڑی نت یہ تضاب ہے اے کے منزل راو نو دانی پھر دو شیر یہ بڑے خوبصورت ہیں قیمتیں ہر شہ انداز نوئے دیگر بھی اچھا گے تا متا گہر گہر تو قدرے خیش نہ دانی بہاد دا بہاد دا تیرت وگر نہ لالے درخند نہ پارائے سنگت کیا ہی کیا ہے وہ کامت آئے تس گوہر گورس ورنہ سنگ است، آج تصویریں کا انترستی من بھی دینا ہے نا نا. نا دیگر بی دی جہ دیگر شباب کی زمینوں اور آؤ دیگر شباب اڑان کے متعلق اس نے کہا نا شروع میں وہ رف جاؤ دیگر شبق اور جہاں دیگر شدھ جہ دیگر شبت نہ جہ دیگر شبکوں دیگر شبکی وسیع دلا وا وا وا وا واہ جی سارا محلہ دکھ دیا گیا یہ کا سڑ ایسی اقبالوں نے یہ جو یورپ میں عورتوں کی آزادی کی تاریخ نکلی تھی نا اس سے اب میں نے جیسا شروع میں کہا ہے کوئی ربط نہیں مرمیسی کو لایا ہے تقدیر کے مسئلے کو سلجھایا ہے چلیے وہاں مرزمین دکھا دیا بڑی مہربانی کی اس کے متعلق اشتراکیت کے متعلق نہایت عمدگی سے لکھ دیا بہت اچھا کیا بتائیے اس کے ساتھ یہ جو وہ اس کے اثرات پہ سوار ہے وہاں وہ افغانی کے قصے نے دیکھا تھا نا ہم نے شعید علیم پاشا افغانی باتیں ساری سیاست عالم کی ہو رہی ہیں بین الاقوامی مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس کے اندر پھر عورت آگوں کی یہاں یہ سارا کچھ اتنی بلندیوں پہ جا کے پھر وہ, وہ, وہ, وہ, وہ یورپ کی عورت حراست آتی ہے اس کو. چڑیل بن کے چمبڑیا نو جھری چلیا گیا جانی کسی شمشانے شہر, میدانے میدانے بر کنار شہر میدان میدان فراخ بر کنارے شہر میدان فراخ باہر نکل آیا جی اندراں میدان ہجوم غم یس زم سدش چونار ون گلنار کی طرح ہتھا وہاں یہ کھڑی تھیاش روشن ونے بے نورے جا مانی بے آنے ارا الفاظ ہی الفاظ تھے اندر کچھ نہیں ہرسو بے سوزو چشمش بے نمرورے آرزو لام نہر میں زیادہ پچڑی نہیں کروں گا زیادہ اس دن اچھا تھا ہماری بیٹی نہیں آئی ہوئی تھی میں بال لا چاہتی ہوں سارے رنگ جوشے جبانی سیناش او سورت ناپیر آئینہ اش دیکھا مقام عورت کا کیا بتاتا ہے یعنی عورت کے آئینے کو صورت پذیر ہونا چاہیے بس پھر تو ہوا ہے عورت فریڈم ہوتے کیا جاننا تھے اس بالزا تھے بے خبر از عشق و از آئین عشق سادہ رد کرنا ہے शाही ने ये मकाम औरत का बता है मंगोला कहना मंगोला तो ता चंगा लगदा है ना। दे पंजे हो रंग की तरह जो है, है यानी शायद या मकाम ये बता रहा है सत्यानाश हो गई इसके। گفت با ماہی میں ہو گئی سادہ او دے و رنگ فرض مرد او را بسرگ لے لے شام اتوںخت در کار نبوت ساختش یعنی ابلیس لیس کا بھیجا ہوا نبی یہ ہے نا ادھارے تو سارے نبی جو تھے وہ تو مرد بھیجے تھے تو ایک اورت نبی جو بنی ہے وہ ابلیس کی بنائی بنی ہے پختہ در کار نبوت ساختش اندری حالم فرو انداخت گوٹنی دور چپ کے لیا کے پڑا پڑھو کے سادے ٹوٹ گیا ہے گفت نازل گشتا ہم آسمان دے من درتے آ کر کیونکہ مرد تو سارے نبی ختم ہو گئے نا اللہ تک تو اب اس کے بعد میرا دور آیا ہے جناب ہر مکان میں مرد غن دارت خون آج پڑمی گود اکرارے بدن بے حد افسوس ہے بے حد افسوس ہے اس شخص کے اوپر کس پستی میں گر جاتا ہے اس مقام پہ آ کے اس کے تیت و شعور کے اندر وہ جو اس کی شکست تھی اپنی اس کی اس نے اس کا ستیہ نف کر دیا بالکل جی یہ میں نے کہا تھا نا وہاں سے وہ حصہ بھی نکالنا چاہیے یہ حصہ بھی نکالنا چاہیے ضرب کریم سے وہ حصہ بھی عورت کا وہ بھی نہیں میں کہتا ہوں یعنی شرم آتی ہے اس چیز کو ڈھیل آتی ہے ان چیزوں آخر زمان تقدیرِ زیست در زبان عرضیاں گوئم کے چیز لوگ سسکرپشن ہی کچھ کم ایسی نہیں تھی نفرت انگیز اب وہ اس کا واضح دے رہا ہے تذکیر نبی اے مریخ واز کہہ رہی ہے یہ مریخ کی نبیا ہے زنا ہے مادر ہے خاہراں جیسن تا مثال اے دل برا دل اندر جہاں مظلومیت دل بری محکومی ہو معرومی اثر دردوں کے اسو شانہ گربانے ما مرد را نقچیر خود دانے ما اور مرد سیادی ب نختیری کو نا بڑے تو نہیں امجینیاں بتا دیا کہ بداہرے نظر آ ہے جا. لیڈیز بس سوچ بھی ہے ان سے نازک بھی ہو رہے ہیں لیکن مرد سیاحی ب نقیری کند گردت و گردت کے زنجیری کند خود گزی آئے او مکرو فریز درد و داغ و روح رو مکرو فریب گھر کے حرم سازت چڑا مبتلائے درد و ہم سازت چڑا ہم برے او دن آزارے حیات وسلی اُہرو فراقِ اُن نبات <سؤال> میں اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہوں گا جی ہوا در ہاں گوشت مائے گوشت مارے پیچو اب ہموں پیچ بریس شراب حائش راک بخونے خود نریز یہ دیکھیے جو پیغام آ رہا ہے آج امومت سرد مادران مادراؤ مدرہ حمومت کے معنی ماں ہونا ہے ہنر آزادی بے دے شا رہا رہیے یس دوں کہ بٹر مراؤ نزرت ایمان پہ جب میں آئے مراؤ وقت بدن کرتی ہے یہ کچھ تھوڑ، تھوڑی سی سائنس کو آر ترقی کر لینے دو وہ رحم مادر کے اندر پتہ چل جایا کرے گا جا کہ جنین جو ہے یہ کون ہے جی وہ لڑکا ہوئے نا اوسے ہی بار لو کہ اس طرح مکاؤ انہوں نے حاص درداری از کشتے حجاد خرچ خای از دمین یہ ہوگا جو بھی تو چاہے گی لڑکا یا لڑکی وہ پیدا ہوگا گھر نہ بر ندا دے ماں بے محبہ کشتنے وہ کہنے دی بس دیکھ ل ڈر کسے کی اصر دگر اس کے بعد پھر اور سائنس ترقی کرے گی پھر ایک اور زمانہ آئے گا گردد دگر آسکارا گرد اصرار دیگر جنی وہ داٹر بیبی جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ہے بے شدے ار در یابد بد سہر جنی بتنے مادر کے اندر نہیں پرورش پائے گا اس کے بغیر ہی وہ پرورش پا جایا کرے گا یہ اور ترقی کرے گا رمانہ جہاں تک آ جائے گا یہ جہاں تک ترقی کرے گی سائنس کہ اس کے بعد تاب میرت آ سرافا اہر مند یہ مرد جو بالکل بیس ہے وہ اس طرح سے اس کو ختم کرتے چاہیے ہم کیوں ہے وہ ایجام में جیسے وہ پریمیٹیو ایج کے حوالان سب اس وقت نابود ہو گئے ہیں है اسی طرح سے اس کو بھی نابود کرو پہلے تو یہ چیز کہ جمین کو دیکھ لو اندر ہی اندر مرد ہے تو اس کو تو وہیں کچھ پکانا پھر اس کے بعد یہ کہ سب کیسے آگے چلے گی یہ سوچنا جو ہے بہرحال عورت کے رہل میں بچہ نہیں اب جائے گا مارڈن بیبیز ہو گئی سارا جو کچھ نہیں بس کے قسم کا پروسیجر اختیار کرو تاکہ یہ ابلی سے کہن جو ہے یہ ختم ہو جائے لالا ہا بے داغ وا دا ماں بے نیاز از شبن میں خیزاک سمجھ لیا جی خود بخود بیرو فتد اسرار زیرس مغمہ بے مضرا بخشد تار زیریس سمجھ لیا آچ از نیسا فرو ریزت نویز ایسا دف در زیر دریا اخن خیز و با فطرت بیا اندر ستیز تاج پے کار تو ہر گردت اچھا ستیس رکھا ہے تاز طے تارے تو ہر گرد کلیری تیری اس جنگ سے یہ لانڈیاں جو ہیں یہ آزاد ہو جائیں رستمز ربتے دو تن توحید زن کیا بات ہے جی تود کے معنی دستے یہ جو دو تن الگ میں آ جائیں نا مرد اور عورت کے اس سے الگ ہو جانا یہ ہے توحید زن حافظ خود باشو بر مردام متن رومی مذہب عصرے ناؤآ نگر اصر ناؤآین نئے آئین کا یہ جو زمانہ ہے اس کا مذہب ذرا دیکھو حاصل تہذیب لا دین نگر. حقیقت یہ ہے کہ زندگی را شروع آئین عشق حسل تہذیبست دین دینست عشق ظاہر و سوز ناک و آتشین بات نے و نور رب المی حض تب و تاب درونش علم و فن عشق کے متعلق کہتا جا رہا ہے حز جنوں نے زو فنو نگر پہ سخت کا دے آباد میں وہی کہنا ڈبے تیس دن بعد آج ہم جوید نامہ کے سفر ایک سو تیس تک آ اور اس کے بعد خلق مشتری پر جائے گا زندرود اور وہاں ہلوج غالب قرۃ العین ان سے ملے گا اور ان کے متعلق بڑی لطیف بات اس نے کہی ہے کہ یہ بشت کے اندر اپنے آپ کو مابوز نہیں کر رہے اس کے گرد گردش لگا رہے بڑی خوبصورت بات ہے یہ یہ چیپٹر بھی اگر کسی حد تک اچھا آئے گا لیکن جہاں ہل آ جائے گا اس میں وہاں وہ بات پھر وہ ہماؤس والی آ جائے گی اور وہ تو بالکل دین کی جڑ نکال دینے والا فن سا ہے اور وہ وہ مقام وہ ہے کہ جہاں جس میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے اس جاوید نامے کو کسی کو نہیں پڑھانا چاہیے وہ خاص طور پہ جو ہماؤس کا وہ اب دو جس نے کہہ دیا اس کے اندر آواز سے زیادہ کیا کہے گا یہ شخص جو ہے اور یہ سارا کچھ اس میں کہہ گیا بڑا افسوس ہوا یعنی وہاں یہ کہتا ہے کہ فصوص الحکم اتنے عربی کے فصوص الحکم میں زندیق و الاحد و زندگاہ کے سوا کچھ نہیں ہے اور یہ سارا اس کا جتنا ہم اس کا فلسفہ ہے اس الحاظ کی زبان سے یہاں اس کے اندر لے آیا تھا لہر حاصل یہ چیز ہم آئندہ لیں گے آج یہاں تک ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں ابھی لوہے میرے آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اکتوبر انیس کی پانچ تاریخ ہے ہفتے کا دن شام کے چار بجے پچیس بی گلبرگ میں مجلس کلندرانے اس بال کی نشست جید نامے کے درس میں ہم آج زندہ روپ کے ساتھ فلک مشتری پر جا رہے ہیں عنوان ہے ارباہ جلیلا ہلداجو غالب و قرۃ العین طاہرہ کہ ب نشیمن بہشتی نہ گردی دند و بگر گردش دند اس عنوان میں ہی اقبال نے ان کی عظمت کی طرف اشارہ کر دیا ہے ایک تو اور واحد جلیلہ کہا ہے اور پھر وہ جو اقبال کا اپنا مسلک ہے نا کہ قید و نرسیدن لذتے دارد یہ تینوں اس مسلک پر پورے اتر رہے ہیں دیکھیں ابھی مبارک لیتا ہوں جی ابھی تو سبق پڑی کہ یہ وہ ہیں ارواہ جلیلا جو بہشت میں جانے پر بھی بہشت میں نہیں بیٹھتے نگر ویدند اس کے گروی ہو کے نہیں رہ جاتے برد سے جاویدان گرائی دند وہ گرد سے جاویدان کے اندر رہتے ہیں اور میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے جو پے کیا ہے اقبال نے اس کے معیار کے اوپر یہی پورے اترتے ہیں اس میں جا کے بیٹھ جانے والے وہ اس کے نزدیک صحیح حرکت جانےداں کے پیچھے جانے والے لوگ نہیں ہیں وہ تو سکون ہو گیا وہ تو جمود ہو گیا زندگی تو اس کے نزدیک حرکت پہ کا نام ہے تو یہ ارواح جلیلہ کہ جو بہشت میں جانے پر بھی بہشت کی گروی ہو کے نہیں رہ جاتی بلکہ وہاں بھی مصروف گردش سہم رہتی ہیں یہ ہے حقیقت میں یہ ارواح جلیلہ جن کو کہا ہے اور یہ ہے جن میں وہ اللہج غالب اور قرۃ العین کو طاہرہ کو شامل کرتا ہے اللہج کے متعلق تو ہم ابھی چل کے دیکھیں گے آگے معلوم نہیں کہ اس نے, اس نے نے تو وہی جو اس کا تصور کا مطلب ہے اس کی بنا پر اس کو اس نے شامل کیا ہے غالب انقلابی شخص ہے غالب کے ہاں یہی تصور ہے پایا جاتا ہے وہ بھی حرکت فہم کا نام زندگی رکھتا ہے اگر کے حالات ایسے تھے کہ اس نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا لیکن بات تو ہم صرف نظریات کی لے رہے ہیں نظری طور پہ غالب بڑا انقلابی ہے جو اس نے اس کی غزل دی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کتنا بڑا انقلاب جھڑکتا ہے اور قرۃ العین طاہرہ تو سرتا بڑا انقلاب اور خاطی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ اقبال نے قرت العین کو جگہ دے دی ہے کسی عورت کو اس نے جگہ دی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اس کی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے اگر کہ ہم عین الیقین کے اعتبار سے تو نہیں کہہ سکتے لیکن باہر گنجائش ہے اس کے اندر میں آئی ہاں بتافید ہے طاہرہ بخشی دم تو کہا جا سکتا ہے یہ ہے مقام بیٹا ایک عورت اس کے صدے میں اقبال شاید مخصد پا جائے کہ اس نے اس کو یہ رہا وہ تو ذوق کا یہ ہے وہ غالب کا ہے ہی نہیں تو وہ غالب ابھی آتی ہے نظر غالب آیا ہی نہیں ہمارے سامنے تو میں کیا کیا کروں اس دو دن کی زندگی میں میرے چاہتا ہے میں تھوڑا سا غالب بھی پڑھا چلوں غالب کا مقام لوگوں کی نگاہوں سے بالکل چل رہا ہے اصل میں عوام میں یا لوگوں میں وہ اشعار جاتے ہیں جو ان کے معیار پہ پورے اترتے ہیں باقی جتنا کچھ ہوتا ہے وہ چل رہا جاتا ہے جیسا غالب کے اشعار میں سے آپ دیکھیے گا کہ وہ جو باغ ہیں جو لوگوں کے معیار کے اوپر پورے اترتے ہیں وہ اشعار پس ہوتے ہیں ان کے جو ان کے اپنے مقام کے ہوتے ہیں وہ بہت اونچے ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ زمانے کے امام ہوتے ہیں بہت آگے ہوتے ہیں اگرچہ سو وش ہو گئے غالب کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد مقام ایسے ہیں جس میں وہ ہمارے اس دور سے بھی آگے جاتا ہے شب غالب بہت ارجا بہت آگے جاتا ہے اور قرات العین نے تو جو عملی انقلاب کر کے بتا دیا یعنی اس وقت جو امینسکیشن اور وومن کی تاریخ دنیا کے اندر چلی جا رہی ہے یہ سارا سب کا ہے اس قرات العین کا حال اس کی ایک قربانی اور دنیا کے عورت کے متعلق دنیا کا تصور بدل گئی ہے اور عورت کے اندر تو اس نے وہ روح پھونک دی ہے کہ جس کے بعد یہ جتنی تاریخیں یورپ میں آئی ہیں یہ ساری پورا تو کے بعد آئی اگر اسے قرآن نہیں ملا اس لیے وہ ساحل آشنا ایک, ایک, ایک, ایک طوفان ہو گئی لیکن کوئی بات نہیں اس طوفان کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں یہ اتنے بڑے بڑے جو راستے میں سنگے گراہ حائل تھے ان کو ان کو ہٹانے کے لیے اتنے ہی بڑے سیلاب کی ضرورت تھی یہ میرا چاہتا تھا کہ کاش وہ ہمارے دور میں ہوتی تو ہم اسے ساحل ناچ نہ کرتے بڑی قیمتی بڑی ہستی اور ذات کی کو رق میرے دل میں بڑی قدر حل ہمارے ہاں دوسری صدی کے اخیر میں ہی جب یہ عیسائی راہد مسلمان ہوئے ہیں یعنی دوسری صدی کا اخیر کے معنی ہو گئے عباسیوں کا زمانہ یہ بیٹی لکھ لو یہ چیز تو شام میں سب سے پہلی خانخواہ عثمان اس کا نام تھا جس نے قائم کر دی تصوف کی بنیاد رکھ دی گئی اور آپ حیران ہوں گے نون ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ حل جو بغدادی وغیرہ بہت بار کے لوگ ہیں اس قسم اس قسم کی خرافات جو اسلام میں آئی ہوگی بہت بار کی بات ہے بہت بہت جلدی آ تھی یہ حل 244 میں پیدا ہو گئی جس میں تو آپ سمجھیے یہ تیسری صدی شروع ہو رہی ہے اس نے یہ ساری چیزیں آ چکی ہوئی مکھی تو بہت بعد میں ہوا ہے اس نے تو اس کو فلسفائز کیا ہے اس کو ورنہ یہ چیز جو تھی عیسائی راہبوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر دوسری صدی کے میں یا زیادہ زیادہ تیسری صدی کے شروع میں تو یہ عام ہو چکی ہوئی تھی اللہج اس دور کا آدمی ہے عیسوی آٹھ سو اٹھاون ہے اس کی سن پیدائش وہ تیسری صدی ہو گئی نے شروع یہ پارس میں پیدا ہوا تھا پارسی نجات ہے ستیہ جو یہاں آتا ہے پارسی نظر دور ایک جگہ تھی پارس میں کچھ جگہ ہے وہاں یہ پیدا ہوا تھا دادا اس کا مجوسی تھا تو ایک تو اس نے تصوف دیا مجوس سے پھر اس کے بعد یہ وہاں سے جو نکلا ہے پہلے اس نے حج کیا پھر اس کے بعد بغداد میں آیا تو وہاں آ کر یہ جنائب بغدادی وغیرہ جو تھے ان سے اس نے تصو کا سبق لیا اور بغداد ہی میں بیٹھ کر پھر اس نے وادت الوجود کی تعلیم دینی شروع یہ پہلا شخص ہے جس نے ماد الوجود کی تعلیم دی ہے اس انداز سے اب آگے بعد جو ہے یہ تاریخ میں صاف نہیں ہوتی تاریخ کے بعد واقعات بتاتے ہیں کہ یہ باقاعدہ حکومت کے خلاف سازش کرتا تھا ایک گروہ اس نے بنا رکھا تھا اور اس کے خلاف جو مقدمہ چلا ہے تو وہ سیاست سیاسی نوعیت کا تھا اگر اگرچہ اس کے لیے انہوں نے فتویٰ لے لیا تھا یہ سے اور یہ ہماری تاریخ میں ہوتا رہا ہے بہت سے سیاسی نوعیت کے قتل ہمارے یہاں جو ہوئے ہیں وہ شریعت کے نام سے ان کے پتہ لے لیے گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم جو اس کی ہے یہ تعلیم ایسی تھی کہ اس کے خلاف قتل کا فتویٰ اس زمانے میں دیا جا سکتا تھا اس نے تو بالکل جن کاٹ کے رکھ دیتا ہے اس بات جو میں اور یہاں جو آگے آئے گا آپ دیکھیں گے جو چیزیں آتی ہیں اگر اس میں سے بھی یہ نرم چیزیں ملی ہیں تو تابوت کب آتی جو اس کی ہے اس کی ایک ہی چیز ہے جو کتاب تب آتی اس سے پہلے تو وہ عام نہیں ہوئی تھی لیکن وہ فرانسیسی اس مستشرکن پتہ نہیں ترفظ کیا میری بیٹی میرا پلنگ لے لے نے اس کو ایڈٹ اس کے اندر تو بہت ہی خراب ہیں ددی بارہ حکومت نے مقدمہ چلایا پہلے تو آٹھ سال تک دے اکانے میں اس کو رکھا پھر نو سو بائیس میں اس کے قتل کا مقدمہ لیا گیا کہتے ہیں کہ بری طرح سے فصل کیا پہلے اس کے ہر پا کے گئے پھر اس کو سلیب کیا گیا اس کو جلا سے اس کی راہ بڑھا دی تو میں یہ کہتا ہوں جو اضا کاٹنے کا ہے نا قرآن میں یہ تو بغاوت کی سزا ہے اس سے آتا ہے کہ بغاوت ہی کا جرم اس کے خلاف عائد کیا گیا ہوگا اور یہ چیز آتی ہے تاریخ میں کہ بہت بڑا یہ سازشی تھا اور یہ جتنے بڑے بڑے اڈے ہمارے یہاں تصور کے نظر آتے ہیں وہ سارے ہی حکومتوں کے خلاف یا حکومتوں کے خلاف تازی تھی یا یہ بڑے بڑے اس قسم کے جو اس دور کے حملے تھے ان کی پناہ تھی اور ان کی وجہ سے حکومت کو یہ مروض کیا کرتے تھے ڈرایا کرتے تھے یہ قرۃ العین زرعی تاج جس کا نام تھا ایران کے بہت بڑا ایک ملا تھا ملا فالح محمد اس کی یہ بیٹی تھی ہر رین کے رہنے تھے اس کے چچا ملا محمد کے ساتھ اس کی شادی ہوئی باپ نے بھی اچچا کے لڑکی آنکھ ہاں. شادی جس کے چچا کے بیٹے ملا محمد سے اس کی شادی ہوئی تو دونوں بہت بڑے مشتحد تھے اس لیے باپ کے یہاں بھی اس نے تعلیم پائی اور پھر سسرال میں آ کے بھی جو تعلیم پائی وہ ساری تعلیم وہی آرتھڈاکس اسلام جو تھا اس کی تعلیم تھی بے حد ذہین تھی اس لیے کسی تعلیم کے ہاتھوں سرکشی کے جراثیم اس کے ذہن کے اندر آئے تو یہ برگشتہ ہو گئی اس مذہب سے جو باپ اور چچا کے ہانگ دیکھتی تھی اتفاق اس سے اسی دور میں مرزا علی محمد نے باپ کا دعویٰ سوجا وہ ایک نئے دین کا دائی تھا یہ کیونکہ اس دین سے پرانے مذہب سے قدامت پرستی کے مذہب سے برگشتہ ہو چکی ہوئی تھی اس لیے یہ کسی نئی چیز کی تلاش میں تھی کہیں سے کوئی آواز آتی تو اس نے سب سے پہلے لباخ کہا اس کے اوپر اس کی موٹر سائیکل روکے مارک دی باب نے اس کو قرلا العین کا بھی لقف دیا اور طاہر اس کا تخلص بھی اسی نے رکھا تھا باب مذہب اور بابی مذہب سے آگے نہائی آیا ہے نا باب کا خانہ خلیفہ باب اللہ تو بابی مذہب جتنا پھیلا ہے وہ اس کا نوے فیصد ذریعہ جو تھا پورا پردین تھی اس قدر بلا کی فطیفہ کی یہ اتنی بلند پائرہ تھی اور اگرچہ اس کے, کے انقلاب اور ذہن کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا یوں ہی ایک سٹیٹمنٹ اور فیکٹ کے طور پر بڑی خوبصورت جیتی ہے وہ آگے ایک بات آتی ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا ورنہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے اس کی انقلابی کے متعلق یہ بھی فرم کرے اور بڑی بلام کریں حالانکہ ان باغیوں کے ہاں کابیوں میں شروع ہے تو مجھے پتا نہیں بہائیوں کے ہاں آگے چل کے تو عداطیں بڑی کھل گئی انہوں نے تین چیزیں چیزیں بلکہ دو ہی تینی چیزیں کہیں ہیں عورت کی آزادی اور شراب فراہم نہیں ہے یہی دو چیزیں جنہیں کہیں لیکن یہ بہائیوں با... کے وقت میں تھی صدر تو لان کے متعلق نے کی اس کے سارے ہم اثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان عباہتوں سے بالکل بلند تھی اور باب نے جو طاہرہ کا اس کو خطاب کا تحلس دیا تھا وہ بالکل اس کی تاقیزگی فطرت کی بنا پر یہ کہا تھا طاہرہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عورت جو اس طرح سے کل کے سامنے آ کے ایک پورے ملک کے اندر آگ لگا سکتی ہے اس کا کریکٹر بلند ہوگا تو وہ کر سکتی ہے ورنہ اگر اس کے کریکٹر کے اوپر انگلی اٹھے تو وہ کبھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکتی اور ان کو مار دینا تو بہت آسان ہوتا تھا ایک اب آگا کسا ہوا ختم ہو گئی تو یہ جس قدر اس نے یہ انقلاب برپا کیا ہے اور آگ لگا تھی اس نے سال ایران کے اندر تو وہ یہ چیز ہے کہ کریکٹر کے اعتبار سے یہ اتنی اونچی تھی کہ کوئی یوں نہیں لگتا تھا اس کے اوپر اور یہی چیز ہے کہ جس سے یہ اتنا اثر پیدا کر گئی بہرحال اٹھارہ سو پچاس میں بعد قتل کر دیا گیا اور اٹھارہ سو باون میں کرات العین کو گرفتار کر لیا تو جب یہ بادشاہ کے ہاں ڈائی گئی ہے بادشاہ نے اس کے شیر بھی سنے اس نے اس کو مخاطب کر کے اور اپنا مسلط بھی پیش کیا تو بادشاہ نے اس کے جواب میں اتنا ہی کہا یہ کہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے جیسا جوہر جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے اس کے لیے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ تو اگر ان خیالات سے قائب ہو جائے تو میں تمہیں اپنے حرم میں داخل کر کے اکبل ملکہ بناتا ہوں اس ایران کہ تو اس سے بہتر ایران کی ملکہ کھلی اس میں جو میں نے کہا نا اس کی خوبصورتی بھی شامل تھی لیکن یہ, یہ اور یہ بہت بڑی بڑا لفظ کا مقام تھا بڑی چیز تھی اور یہاں سے اس کا کریکٹر نظر آتا اس نے اس کو ٹرکرا کے رکھا اس نے کہا مانا تو پھر بھی دوسرا ہی درجہ ہو سکتا ہے اگر تو سب سے نیچے اتر کے مجھے کہتا کہ یہاں آ کے بیٹھ جا تو میں اپنے عقیدے میں سے ایک عقیدے کی اس یہ قبول کرنے کو تیار نہیں اس کو بڑی بے بےدربی سے سمجھ یہ سینیٹکس ملا کے ہاتھ میں جب یہ آ جائیں بڑی بےدر بیس کو ختم کیا تھا گھوڑے کے پاؤں سے اس کے بعد باندھ دیے تھے اور اس طرح سے اس کو انہوں نے پھر اندر کنویں میں جا کے سوچ حالت میں پھینک دیا تھا اور یہ وہاں پتا نہیں کس طرح سے کراچی کی ہو رہی ہے لیکن آخر وقت ایک لاکھ میڈیا چاہیے یہ چیز تھی اس کی یہ قربانی تھی کہ جس نے بھاؤنا بتایا ورنہ سے یہاں نظر آج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 میں آپ کو تصویر کی بات بتاتا ہوں اور شاعری کے اندر یہ پرفیکشن پہ پہنچی شاعری ہے ہی تصویر کی ساری بات میں واقع وجود یہ ہے کہ خدا سے انسان الگ ہوا ہوا ہے اس کے درمیان ایک حجاب آ گیا ہے یہ اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر ذرا دیکھ لے تو پھر یہ وہی ہوتا ہے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 پیدل کا شیر ہے یہ سیرے عالم میں دن رات لیں ہم یہ جو دل کی دنیا ہے اس سے در حقیقت راتر ہیں ورنہ حباب یہ پانی کا دل بولا سرے اگر بغریباں سروور دریاس ارے اگر فروغ رد دریا جب وہ تو اس وقت تک ہے الگ اس سے کہ جب تک یہ اپنے اندر جھانکتا نہیں ہے خوباب جو ہے گلگلا جو ہے پانی کے اوپر اٹھا ہوا دریا کے اوپر اگر اپنے سر کو غریباں کے اندر ذرا نیچے لے جائے تو دریا آپ دیکھ رہے گی بات ساری تصویر کی ہے لیکن یہ سمجھان بات بتانے کے لیے کہ ہم جو اس سے الگ ہیں صرف اس لیے ہے کہ اپنے سر کو ذرا اپنے گرے باغ میں نیچے نہیں لے جائیں ہم اس کو اونچے رکھتے ہیں تو باہر کی دنیا جو ہے اس کی ہم تیار کرتے رہتے ہیں اگر اس کو ذرا سا نیچے لے جائیں دیا تو حیثیت لیکن یہ ہے ان لوگوں کا انداز اس شاعری کو اگر آپ ذرا سل منطق کی دنیا کے اندر لے آئے تو اس کے فلاح بالکل اجا ہو جاتے وہ یہ ہے کہ جب ہوباب اٹھا تھا پانی میں پروپورشنل کمی آ گئی تھی کہ نہیں جو ہی بات ہے نوجک بتاتا اسی طرح سے یہ جو اس نے کہا ہے کہ شعائے آفتاب اگر سو بھی وہاں سے نکل آئے نتائے آفتاب میں کمی نہیں آتی سائنٹفی ابھی رانگ ہے یہ غلط ہے یہ منطق میں ہم لے آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ منطق میں آنے کی بات ہی نہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے لیکن دلیل ان کی یہ ہے اس لیے کیا کہتا یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ ٹائم لیس ڈیوریشن لیس ٹائم ڈسٹینس لیس اسپیس یہ مل جائے کیونکہ تو نے عدم کے متعلق مطلب کہا تھا کہ تصویر اردو سماج نے کر دی مسفر اس نے کیا اس سے ان کا کرا دیا تو نے جب کہا تھا کہ مجھے بلاؤ میں جواب دوں گا تمہیں تو تائم کے نہیں ہے میری آواز تم تب کس سے پہنچے گی جب وہ ٹائمنٹ پیش کے رہے گی تو کہتا ہے میں جواب دوں گا میں جواب تمہارا کس طرح سنوں گا اگر یہی میری سینس پرسپشن نہیں سوچا اس لیے اس سے یہ نظر آیا کہ یہ انسان ہے اس چیز کا کہ یہ سینس پرسپشن سے اب اب بھی ہمارے پاس اس سورس آف نالج ہے وہاں پہنچنے کے بعد تیرا چہرہ میرے سامنے بے نقاب آ سکتا ہے اگر کہ ان آنکھوں کے سامنے تو قرآن میں جو کہتا ہے نہیں آ سکتا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 آج کی یہ تیس انیس سو بتیس والا جو جاوید نامہ ہے اس کے تیسرے سطح کے اوپر کے تین شیروں تک آئے ہیں اس کے بعد ہم آگے ہوں جو اس قدر تضادات اور کنفلکٹ آتے ہیں اس کے واقع انسان کے ذہن میں ہوتی ہے تو اس سے ہم نکنے کیسے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 ہم یہ کہیں گے کہ یہاں وہ صحیح بات کہہ گیا ہے جہاں اس کے خلاف جائے گی بات ہم یہ کہیں گے کہ اپنی کمٹمنٹ کے ہی مطابق یہاں اس سے سہو ہو گیا ہے بات کو سمجھا نہیں ہے اقبال پیغمبر نہیں ہے کہ اس کے ہر لفظ وقت ایمان لانا جو ہے صحیح تسلیم کرنا ہمارا جزر ایمان ہے اس نے فکر کو پیش کیا ہے اس کا اتفاق سے اس نے خود ہی معیار بھی بتا دیا ہے اس معیار کے مطابق ہم برف سے چلے جائیں گے جہاں کوئی چیز اس کے خلاف آئے گی ہم کہہ دیں گے کہ یہاں اس سے کیا ہوگی اگر ہوتا وہ مجلوب فرنگی اس زمانے میں تو شاید گیا تو اس نے کہا تھا ایک بار اس کو سمجھاتا مقامی کی دلیہ کیا ہے مجھے حبیب صاحب ہمیشہ یہ حسرت رہ گئی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کتنا احترام